ہفتہ تو انہین پر رکھا گیا تھا جو اس میں مختلف ہو گئے اور بے شک تمہارا رب کامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے تھے